علی مرتدہ رضی اللہ عنہ کی مثال شورش پسند مسلمانوں کی ایک بھیڑ 35 ہجری میں مدینہ میں داخل ہوئی اور اس نے خلیفہ سبم حضرت عثمان کو قتل کر دیا اس کے بعد اتنا خلفشار برپا ہوا کہ مدینہ پانچ روز تک خلیفہ سے خالی رہا پھر حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر خلافت کی بات ہوئی تاہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس بیت پر متفق نہ تھا اس کا مطالبہ تھا کہ پہلے عثمان کا خون کرنے والوں کو سزا دی جائے اس کے بعد وہ خلیفہ چہرم کی اطاعت کریں گے اس کے مقابلے میں حضرت علی یہ کہتے تھے کہ پہلے خلافت کے معاملے کو مستحکم ہونے دو اس کے بعد قاتلین کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی اس طرح مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے ایک حضرت علی کے ساتھیوں کا اور دوسرا آپ کے مخالفوں کا دونوں میں سخت اختلاف تھا یہ اختلاف بڑھتا رہا یہاں تک کہ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی حضرت علی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے سے بسرا کے لیے روانہ ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا اشتعال ختم ہو اور امت میں اتفاق پیدا ہو جائے ایک شخص نے کہا کہ اگر بسرا والے آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیا کریں گے حضرت علی نے کہا کہ ہم ان کو چھوڑے رہیں گے جب تک وہ ہم کو چھوڑے رہیں کہنے والے نے کہا اگر وہ لوگ آپ کو نہ چھوڑیں اور جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے حضرت علی نے کہا کہ ہم مدافعات میں لڑیں گے ابو سلام الدلالی نے کہا کہ ہمارا حال اور ان کا حال کیا ہوگا اگر کل کے دن ان سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے حضرت علی نے جواب دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یا ان کا جو آدمی بھی قتل ہوگا اور اس کا دل پاک ہوگا تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا خلیفہ چہرم کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اختلاف اتنا بڑھے کہ باہمی طور پر جنگ کی نوبت آ جائے تب بھی مومن فریق ثانی کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتا ہے رائے کا اختلاف کسی بھی حال میں دل کے اختلاف یا بگاڑ کا سبب نہیں بنتا